دوسالی سیاسی <سؤال> پارٹی تھے وہ سارا وتروڑ بروڑ تھے اور وہ آگے چلے جس کا شروع ہے یہ وہ سارا <سؤال> <سؤال> ہوگا جا رہا تھا تلکی وجہ ہے لال میرا سکل چیار ہوا میرے مبارک پڑے وزی کر <ikh> <sundain rain�mines> <processed> <ançaan> <x2> <imitation require>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 مِتْحَا ہے کی کیے نہیں سکتا ملاشی سے ساعتماد میرے مِتْحَا پائیا ہونا سبھینے کی پائیا مرے چیز ہیو نہیں پائیا مرے چیز ہیو نہیں پائیا ساعت موبائلے پرگرام ہے پورا ستر دیل ستر دیل ستر منتبہ پرگرام ہے کیوں کہ رکار دیلی باستر دیلو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 کے اٹل گل جی جن دشمن جنہ پسند کر گا نا. اسلام دشمن او ہوگا وڈا کافر تو اسلام دشمن ہوگا بس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 مولوی نے سکول مولوی سکول یورپ عوام تھی یورپ کناسی ہونا مولوی سمجھ لگی دسا دے جی فلانا ہے یہ جی سارے حق چلوٹ <iOS>. مولوی خلاف نے <naprawdę> <سا محلو> <سا محلو> <im>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 ضلع بہل نگر تو ٹاپ کیا انہیں ایم میج ملے ہر جماعت ٹاپ کرتا پورے نظر تو تھوڑے کمزور نے دستا ہے سے بال بھی کچھ پڑیا پہل ساوی پاگا چس ہوئے امر صاحب امریکہ آ رہے نے پانچ تاریخ تو اتنے میرے کو پڑھنے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 اقرار, اقرار کرا لیا انکار ادھر تر اقرار کر جدو ادھر کریں گا آپ انکار تو شاید... پلیتی دا اقرار کرنا کہ جی گوں بھی کھانا چاہیے تو پاکی دا مخالف بن گئے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 کوڑے مارے گئے کہ نہیں لیکن اسلامی تازی کی گنا یہ نہیں کہ میرا حق ہے میری ترقی میرے ضروری ہے نہیں سمجھ لگی میرے اچھی چیز کام فلان یا سوچ اتنی یورپ چ برائیاں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 اور دیکھ ہودی فیو پسند کرے عیسائی پسند کرے ہندو پسند کرے سکھ پسند کرے شیعہ پسند کرے اچھا گلا پسند کرے کنجر پسند کرے کرم شاہ پسند کرے سارل پادری پسند کرے ووٹ کرے, نو بھی پسند کرے وہ اچھا کہ نہیں ہے اچھا اس طرح لگا تھلے جو کچھ یہود معاشرے پسند پہ آدھا یہ ودھی چود پسند پھر چ پسند سارے کوئی ساید.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 میں چکر کافر جو دے چنگا جو جنوب وہ پسند کرتے ہیں پٹاخا پھر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 مذہب جی. پیچھو آپس لڑ, لڑ پہ دے واسطے لڑتے گل سمجھی یہودی تو عیسائی اپنے مذہب پیچھو ایک نال دوجے لڑتے اپنی تہذیب واسطے کٹھے ہو کے سارے نال لڑ پمجھ لگی آپس کٹھے ہو کے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 مطلب اگلے گرم سنگ و حضرت صاحب کی بلانے سچی دسوڈ سارا کی کوشش نہیں کہ یار اصا ایسے کام کریے حضرت صاحب کے دل قدر بہتی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 دے شارت دے شارت کیونکہ خالی کرنا لے کم واسطے کرنا ساری ڈی بندے کر دے خدا سمجھن تو بغیر ہوں سچی دسو میں بیمار ہوں تصے میرے پوچھ آراض کرنا کہ راضی کرنا لیکن کیا خدا سمجھ کے آیا جی خدا بیمار ہے تو پوچھے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 لانتی ہزار تا تازیما موجود نے گل سمجھو ممبر بھاندی تازیم ہو دی کے تو <تصفح> تازیم. تازیم مجھے سارے مشرے کیونکہ ممبر دبئی کھڑے تازیم کی کڑنگ سمجھ نہیں لگی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 اللہ تعالی کے علاوہ ہو سکتی ہے جائز ہے تقرب بھی جیز ہے عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے سکے میرے کو لکھا ہے تو کہہ رہی میں کیا ہے یار آئے تو آئیے امن جو عدم شاہر اللہ پنجابلوب مئی اللہ مین تک ولوب اللہ دیا نشانیاں دی تعزیم کرنا دل دی سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اصل پرہزگاری پریشان ہو گیا کتے کا پوتر تعالیٰ کسی تھانے فرمایا میں آ بھا اللہ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 ٹوڈا ماری دا کہ منہ ماری دیکھنے جی اتے منہ نال چومنا پہن جا جان والے قربانی کا وہ بھی تعلیم کر رضی اللہ تعالی نو سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر سال قربانی کر کرتے سچی دسیا جی تعظیم مقصود سی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریب ہونے اپنی قدر بنا سرکار نو راضی خوش کرنے مقصد راضی کرنے تو بھاگی آند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 اپنے فہ میوے دا باندر ہی تھی مراد موت کے بادت کا ہی فرق نہیں سمجھتے آپ یہ ہے جی وضاحت کی تھی وضاحت لان کے کسی طرح ملائے گا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 کافر آلمیشن وڈے بک تیار ہے نا پچھے کنڈیکٹر ہاں بابا